دل فروش ہے بل فروش تو دو میں اس طرح چلتا ہے دل فروش دو میں چلتا ہے تو دو میں اس رسول ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اور اس کا وزیر اپنے علاقے کے بازار میں سے گزر رہے تھے تو بادشاہ نے وزیر سے کہا سب لوگوں کو دیکھتے ہوئے بازار کے کہ سب سے زیادہ بچپن کا وقت مزے کا اور آرام کا راحت کا اور کس نے گزارا ہے وزیر نے ایک بوری اٹھائے ہوئے مزدور کو بتایا کس نے گزارا پھر بادشاہ نے کہا کہ بچپن کا وقت سب سے زیادہ مصیبت تکلیف میں اور مشقت میں کس نے گزارا اس نے کہا میں نہیں گزارا کہ مجھے ماں باپ نے بچپن میں مشقت میں تکلیف میں ڈالا اور پڑھانا سکھانا تربیت دینا کرتے کراتے وقت تکلیف کا گزرا تو اس کے نتیجے میں اتنی تربیت میری ہوئی کہ میں وزیر ہوں اور اس ایسے آرام کا وقت گزارا ہے کچھ سیکھا ہی نہیں لہذا اس کی بوری اٹھانی پڑ رہی ہے تھوڑا سا آگے ہو جائیں اصل میں پچھلی دفعہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جو لاؤڈ سپیکر ہے مائک کو رکھا جائے رکھے نا مطالعہ کا بندوبست ہے کہ نہیں آپ لوگوں کے نہ بولنے کی وجہ سے اس کا ہم استعمال نہیں کیا نفرلی تعالیٰ ہمارے ساتھ نے تین لاؤڈ سپیکر ہمارے کاموں کے لیے رکھے ایک اہم اور نماز کے لیے ایک میرے جمعہ کے بیان کے لیے اور ایک اس بیان کے لیے صاحر طبیعت مکمل ٹھیک ہے طبیعت مکمل ٹھیک ہے تو تاتا آواز راضی نا سارا تھوڑا دور کر کہ ہر سال کے بہت قریب ہے تختے کے اوپر بات شروع کی تھی جی آپ سفیر صاحب آواز آ رہی ہے ماشاء اللہ جی سفیر صاحب کے مناسبت مریضوں کی آواز سے سجدہ ہوگی ہماری آواز سے یہ کا شور بھی بات ہم نے یہاں سے شروع کی تھی ایک بادشاہ کا وزیر بازار میں چل رہے تھے اپنی مملکت میں بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ بچپن کا وقت سب سے زیادہ آسانی کا اور سہولت کا اور مزے کا کس نے گزارا ہے تو اس نے ایک بوری اٹھائی اور مزدور کو دکھایا کس نے گزارا ہے پھر وزیر نے کہا بچپن کا وقت سب سے زیادہ مشقت میں تکلیف میں اور مشکل میں کس نے گزارا ہے تو وزیر نے کہا میں نے گزارا ہے کہ والدین نے تکلیف مشقت میں ڈالا سکھایا پڑھایا تربیت کی یہاں تک کہ وزارت تک پہنچایا تو دنیا میں اللہ تبارک نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں کتنی بڑی بڑی قیمتیں ہیں ان کی سونا کتنے کا تولا ہے جی بارہ ہزار کا تولا ہے اور کستوری چودہ ہزار تولہ ہے جی, چوبیس ہزار چو چو سے دو سونا چوبیس ہزار اور کی کتنی قیمت جیسے کہ برطانیہ والے بادشاہ چاروں سے چھین کر لے گئے اربوں ریال اس کی قیمتیں ساری کی ساری چیزوں کی قیمت ہے اور بڑی بڑی قیمتیں ہیں لیکن ساری کی ساری قیمتیں جو ہیں اکٹھی کی جائیں اور انسان کے ایک ناخنٹ اس کو ناخن ٹوٹ جائے تو ناخن بنا کر دے جی نہیں بنایا جا سکتا اس لیے شاہکار جو کائنات میں انسان ہے لقت خلق مند تک بھی بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر انسان کو بنایا دس لاکھ نالیاں سے گردے میں کام کرتی ہیں ان میں شادی کام کرتی ہیں آدھے یہ ریزرو ہوتی ہیں جب کوئی نالی ختم ہو جاتی ہے بیماری سے اور استعمال سے تو اس کی جگہ دوسری نالی لے لیتی ہے ہر گردے میں ایک گردا ریزرو ہے انسان کے چار گردے ہیں دو گردے ہیں ہر گردے میں گردا ریزرو ہے اس کے چار گردے ہیں اور اس میں دس لاکھ ایک ملین لالیاں دس لاکھ لالیاں اس پہ کام کر رہی ہیں میں ایک دفعہ باہر ملک سفر کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک آدمی سفر میں تھا وہ بتالی لیبر ٹرانسپلانٹ کے لیے جا رہا تھا اس کا کوئی ستر لاکھ روپے کا خرچہ جگر لگایا جائے ستر لاکھ کا اور وہ بھی ایسا کام نہیں کرتا جیسے گھر کی جگر کرتا ہے تو اللہ تبارک و صحالہ نے و خلق انسان کر رمنا بنی اعظم ہم نے انسان کو بہت اعزاز بخشا تو حمل فل بر کا کیا ہے ڈاکٹر خشکی اور پانی میں اس کے لیے چھوڑتے ہیں چلنے پھرنے کے راستے ساری چیزیں اس کے لیے مہیا کی بڑا اعزاز بخشے اس نے ہمارے مناسب رحمۃ اللہ علیہ ایک بیان ان کا کے ساتھ میں نے فرمایا تھا کہ ہر چیز کی قیمت اس کے آؤٹ پٹ سے ہوتی ہے ایک اس کا انپٹ ہوتا ہے جو وہ استعمال کرتی ہے اپنے باقی رہنے کے لیے اپنی کارکردگی کے لیے اور اس کے بعد اس سے آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ پھر جو کام اور کارکردگی کرتی ہے ایک وہ چیزیں ہیں وہ کچھ جو کارکردگی کے لیے استعمال کرتی ہے اور ایک اس کے بعد جو کارکردگی وہ کرتی ہے تو کئی نے کئی چیزوں کی مثال دی گائے کو سو روپے کا چارہ کھلاتے ہیں وہ پانچ سو روپئے کا دودھ دیتی ہے اور کھیت میں جو گوبر ڈالتے ہیں ایک من گندم ڈالتے ہیں وہ پچیس من گندم دیتی ہے ہر چیز کا تلکرہ کرتے کرتے انہوں نے بتایا کہ ہر چیز اپنے سے دس گنا بیس گنا پچاس گنا زیادہ آؤٹ پٹ دے رہی ہے کارکردگی اپنے خرچ اخراجات سے کئی گنا زیادہ دے رہی ہے تو انسانی مشین پر بات کی انسانی مشین کی طرف آئیں صبح سے شام تک ایک غریب آدمی ہماری طرح سو روپے کا کھانا ناشتہ اس کا ہو جاتا ہے اور جب, جب کا ریاضت کے لیے جاتا ہے تو آؤٹ پٹ کتنی قیمت والی چیز نکلتی ہے ایسی چیز نکلتی ہے کہ اس کو صاف کرنے کے لیے مزید نوکر کی ضرورت مزید خرچہ اس پر تو باتت ہے کہ اگر یہی آؤٹ پٹا کھانا کھانا پینا یہ کھانا ہگنا اور کھولتا ہگنا ہاگنا وہی کھانا ہگنا ہی اس کا اگر کام کرار دیا جائے تو ایک تو سب سے بیکار مشین ہے جس کا انٹر بہت زیادہ آؤٹ پٹ جا کے کی کوئی قیمت ہی نہیں اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ دراصل اس کے ہزار و زوارے کی حرکتیں ہیں ہاتھ پیر کان ہاتھ زبان اس کی ہاتھ پیر کی حرکتیں ہیں اس کے دماغ کی سوچ ہے اور دل کے جذبات ہیں تین چیزیں اس کی انسان میں کمال والی تین چیزیں ہیں دل کے جذبات بدن کی حرکات اور دماغ کی دماغ کے خیالات منشا کو پائے وغیرہ کافی اس نے برابر کی چاہتے کافی کیا کیا باتیں تھی دل کے جذبات بدن کی ہرکات دماغ کے خیالات اس کا آؤٹ پٹ اصلی یہ ہے دل کی انسان تربیت کرتا ہے اب دیکھیے ڈاکٹر کی تربیت کو دیکھیں آپ تو خیر یہ سارے ایکو کارڈیوگرافی والے ہو گئے اور ٹیسٹوں والے اور والے ہو گئے لیبارٹری والے ڈاکٹر ہو گئے ہمارے وقت میں کان میں رکوپ لگا کر دل پر رکھ کر ڈاکٹر بتایا کرتا تھا کہ اس کا فلانا ول کا تنگ ہو گیا ہے اور اتنے درجے کا تنگ ہو گیا اس کے دل کے فلانے پردے میں سوراخ ہے اور اتنے درجے کا سوراخ ہے آواز ہے تو اس سے کانوں کی تربیت کی اور کانوں کی تربیت سے ایک عام آدمی کے کانوں کی تربیت ہے ایک ڈاکٹر کے کانوں کی تربیت ہے اب ایسا ٹوپ ست لگاتا ہے اور تین سو روپئے جو ہے فیس لیتا ہے کیونکہ اس کا کان تربیت یاپتا ہے اور کی تربیت ہوئی ہے تکبینی دنیا کے لحاظ سے تربیت اس کی ہوئی ہے <تصفح> ہمارا گاڑیوں میں مستری تھا اس کے پاس میں جاتا تھا اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحبہ میں شو شو کہی کہ میرے کان شو شو کرتے ہیں میں نے کہا یہ آپ کا پیسہ شو شو ہے تم دیکھو کیسے میں نے کہا جو آدمی گاڑی لے کر آتا ہے تو اس کے کا تم غریبات کو چلاؤ جوں چلاتا ہے تم کان لگاتے ہو چھو شو کی آواز سنتے ہو جی پھر تمہیں پتہ جاتا ہے کہ شو شو کی آواز جو ہے یہ کس پردے کی اور کس جگہ کی آ رہی ہے پھر جب تھوڑی سوشی ہوتی ہے اس پر ہاتھ لگاتے ہو وہی پردہ خراب ہوتا تربیت کی ہے لحاظ سے کی ہے کان کی تربیت دنیا کے لحاظ سے ہوئی ہے آغاز کے لحاظ سے نہیں ہوئی ہے جو ہیرے کو پہچانتا ہے ایسے نگاہ ڈالتا ہے پہچان جاتا ہے کہ یہ مرد ہے پخراج ہے یہ ایسے ہی جو ہے تو کانچ کا بنا ہوا ٹکڑا ہے اس کو ہیرا بنا کر پیش کر دیا گیا ہے اور یہ ہیرا جو ہے تو یہ یمن کا ہے یہ جو ہے تو اس کا ہے بدخشیان کا ہے یمن والے کتنی قیمت ہے بدخشیان والے کی کتنی قیمت ہے اس یمن والے کو دیکھتا ہے تو اس کی سرخی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مدم دل سرخی ہوتی ہے اور بدخشان والے کو دیکھتا ہے اس کی چمک والی سرخی ہوتی ہے تو اس نے آنکھ پر محنت کی ہے اور اس, کے کی اس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے کیونکہ اس نے آنکھ کی تربیت کی ہے دوسرے تربیت نہیں کی ہے یہ ساری تربیتیں جو ہیں یہ کائناتی لحاظ سے ہیں تقویلی لحاظ سے ہیں دنیاوی تربیتیں ہیں ہمارے ایک سلسلے میں کہ آدمی بیس ہوا تھا دردی گل بادی شاہ کسی کو یاد ہے گل بادی شاہ جی سارے ساتھی لے نے لے اگر صاحب کی خانقان ہوتا تھا کبھی بھی نارے مارتا تھا تو گل شاہ نے مجھ سے کہا کہ میں جب دردی تھا دردی کا شاگرد تھا خدمت کرتا را کرتا را افتاد کی تو افتاد نے کہا کہ جس دن میں خاص خوش ہوا نا اس دن پھر تجھے کٹائی سکھاؤں گا دو جب کٹائی کرے گا نا اس کپڑے کو جوابی پہنے گا پھر جو سجے گا اس پر وہ اور خوشنما لگے گا پھر لوگ تیرے پیچھے آیا کریں گے دیکھیے تب ہوگا جب میں تب سے خوش ہوں گا ہمارے ایک رجسٹر تھے تھیکا ڈینی میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا تو مجھے پراسٹائڈ کا آپریشن نہیں سکھاتے تھے اللہ یا کتنا مشکل کام ہے خیر اور کچھ دن اس کو ذرا خوش کیا تو ایک دن بعد سر میں ہوا خوش تھا تو میں نے کہا جی یہ پراسٹائڈ کیسے نکالتے ہیں تو اس زمانے میں یہ آپریشن نہیں تھا جو آج تیزی سے آپریشن آ گئے ہیں ویسے گھما رہتے کسی بھی یہ آدمی بریڈ کو سلاخر کے اندر اونلی ڈالتے ہیں نا اگلی ہے پھٹ جاتا ہے پھر ایسے کرتا ہے جدا ہو جاتا ہے پھر کلین ڈال کر ڈگ دکھے دیے ہیں نہیں سکھایا اسی رات میں نے کر لیا اکیلے اب وہ راز استاد نے تب بتایا جب خوش ہوا پہلا مرت یہ مربی اور استاد کے دل کی چاہت ہے جب کسی کسی کے کال میں چاہت آتی ہے تو پڑھے نہ پڑھے سیکھے نہ سیکھے اس کے دل میں منتقل ہو جاتی ہے ہمارے یہ جنوبی افریقہ کے بزورت سلمان نبی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے تو وہ سلمان نبوی رحمۃ اللہ کے صاحبزادے اور مولانا صاحب کے جو پیر شیخ تھے ان کے بیٹے تھے تو وہ بیٹھے اس میں ان کے جانے کا دن تھا تو میں جا کر بیٹھا میرے دل میں فوراً مبارد یہ بات وارد ہو گئی کہ یہ پشاور سے لارے کے لیے پشاور تھا کا ایک چوکا یا پشاور کی کراکولی ان کے لیے ہونی چاہیے کافی بڑے حیران تھا میں نے کہا یہ بات صاحب اضافہ کل پر وارد ہوئی تھی وہ چاہتے کہ اس کے لیے ان کے لیے جلدی یہ تحفہ لایا جائے کہا وہ چوگا تھوڑا مہنگا تھا وہ میرے بس میں نہیں تھا تو بھی جلدی بنا کر کے لے آیا ایک بھائی ٹھیکے تھا وہ خدمت کیا کرتا تھا کبھی گاڑی بھیجا تھا جمعے کی نماز نمازگی وغیرہ تھا تو سمجھا کہ اس سے پیسے لے کر لایا ہوگا جی آپ پیسے لے کر لایا میں نے یہ آپ کا ٹھیک تلے جلا ہوتا ہے فکری تلب جا ہوتا ہے ٹھیک داری میں جو فالتو فالتو ہوتا ہے وہ سلسلے آگے لگاتا ہے تو سر ٹھیکے کے بلتے ہیں کاروبار بڑھتا ہے جو دل کا راز ہے وہ تو قربانی سے ملتا ہے تبوک میں اب وغیرہ فریق رضی اللہ عنہ سے یہ سوال تھا کہ کیا چھوڑ کر آئے ہو اور میں فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ سوال تھا کیا لے کر آئے ہوں اپنی اپنی سطح تھی اور جس دن اور بکر حضیق رضی اللہ عظم کو بہت زیادہ عروج اور کمال ملا ہے وہ چند دن ہے حضور اسلم کے ساتھ کیے تھے ساری زندگی بہت قربانی والی ہے چند واقعات بہت ہی خاص ہیں ایک تبوک کا چندہ ہے تو آپ کا سارا چندہ گڑی تھی اتنا مال نہیں تھا آپ عثمان رضی اللہ عالم چندہ ایک تہائی لشکر کا خرچہ تھا تین ہزار لشکر کا کتنے گوڑے تھے کتنے اونٹ تھے کتنا سامان تھا مال تھا چیزیں تھیں اور اس کو لے کر حضور صلی اللہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اس کے بعد عثمان اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کو ضرورت نہیں ہے جی. اس سے جیل صوفیوں نے یہ بات نکال لی ہے نا کہ ایک مقام پر جا کر آدمی قبول ہو جاتے ہیں مال ختم ہو جاتے ہیں تو ضرورت نہیں رہتی اس یہ اس آدمی کو کہا ہے، یہ بات اس آدمی کو کہا کہی جاتی ہے جس پر یہ اعتبار ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس نے اور زیادہ کوشش کرنی ہے امال میں یہ نہیں کہ اس نے امال چھوڑ دیا اور کوشش کرنی ہے اس وقت آئے نازر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ماتکدہ ضمے کا مات آخر کہ اللہ نے گلے پچھلے آپ کے گناہ فرض مال ترجمہ علمائے پر سیرف کرتے ہیں کہ آپ کے گلے پچھلے گناہ وہ فرض معال نہیں, نہیں ہے وہ وہ معاف کر دیے اصل میں جس کی خاص محبت ہوتی ہے تو اس کو اپنی ایک ایک ٹھیک بات کے بارے میں خطرہ رہتا ہے کہ کہ اس پر جس سے مجھے محبت ہوا ہے اس کو ناراضگی نہ ہوگی تو یہ جو ذم کا تذکراتا ہے نا اس قسم کی بات ہوتی ہے وہ چوری ڈاکے اور فضولیات اللہ یعنی یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو کے بارے میں ضم کا تذکر آتا ہے تو اس طرح کی بات ہوتی ہے جس میں ان کو الحد پریشانی ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے کوفت ہوتی ہے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی تعداد کی اور احکامات کو بجا لائے پورا کیا لیکن پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے معیار پر ہوئے یا نہیں ہوئے تو پر تسلی دینے کے لیے اس طرح کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تاکہ ان کا بوجھ اور تکلیف رفع ہو یہ خر دی؟ اللہ تبارت والد نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ حرض مال اگر ہوں بھی تو معاف کر دیے آپ نے اتنی عبادت میں کوشش کی کہ بدل سوک کیا اور مشقت کو دیکھ کر جو ہے تو تابع اکرام نے رواج مطرات نے کہا یار صلاحیٰ آپ کے ساتھ تو اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ اور آپ اتنی مشقت فرما رہے ہیں تو آپ فرمایا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ نبند کیا آپ جو تکلیف اور مشقت اٹھا رہے ہیں یہ شکریہ کے طور پر ہے پہلے یہ تکلیف اور پریشانی اٹھا رہے تھے وہ خوف کے طور پر آپ شکریہ کے طور پر تو اللہ کا یہ چند چھائی لشکر کا خرچہ اور اب وکشدید جی، بھائی کا دلّت میں آدھا مال اگر دلّا تھا کتنا کثیر مال ابکشد کا دلّا میں نہ جائے تو ایک گھڑی جس میں گھر کی ساری چیزیں یہاں تک اپنے کپڑے پہلا جو سب کچھ تھا وہ قربان کرتے, کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے اب جو ہے کچھ بھی نہیں رہا اب یہ جو رہ گیا ہے تو اس کو بھی اس محبت اور چاہت پر قربان کرتے ہوئے گھر سے صاحب نے پوچھا کہ اے او بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو. انہوں نے کے کپڑے بھی کاٹ لپیٹا اور ببول کا درخت کی اس کے کانٹوں سے اس کو باندھا جوڑا تو ایک جبریل علیہ السلام کا نزول ہوا اس کے بعد میں تو ان سے حضور اللہ نے سوال کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ بو بکر کے اعزاز میں آج عرش فرش کے سارے فرشتے اس لباس میں تو اس سوال کے جواب میں نے کہا کہ بس گھر پر جو ہے تو بس اللہ کا رسول باقی رہ گیا کچھ باقی رہا یہ غالباً اللہ اور رسول نہیں ہے فقط رسول ہے اس کے اوپر ہماری یاداشت کرتے ہیں اقبال دیس پر جو نظم لکھی ہے بنگرا میں پروانے کو چراغ ہے بلبل بل کو پھول بس صدیق خدا کا رسول بس پروانے کو چراغ ہے بلبل بل کو پھول بس صدیق خدا کا رسول بس تو مضمون کیا تھا جی تربیت جی؟ تربیت, جی؟ تربیت, جی؟ تربیت ہو جائے ہاں تربیت ہو جائے انسان کی جب تربیت وہ امال روحانی آئے امال روحانی کی جب تربیت ہوتی ہے تو اس کی قیمت اس کی قیمت سبحان اللہ حیب کے حیف کے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راغ ورنہ میں مال فقیر سلطنت روم شام اقبال نے کھویا گیا تجھ سے فقیری کا راغ ہے بال فقیر سلطنت روم و شام عظم قسم رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک دن جلال میں کہ چاہوں تو انگریز کی حکومت اس کے نظام کو لٹ دو لیکن اس کے بعد سنبھالنے والا کون ہوگا یعنی مسلمہ کا تربیت کا یہ حال سمالنے والا کوئی نہیں چور وانی القوت اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہے اور وہ حیثیت عطا فرمائی ہوئی ہے تو اس کے آگے انگریز کی بڑے شریر کی حکومت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے تو اتنا اللہ نواز سر اتنا نواز سر نہیں میں دفعہ آپ کو سناتا کبھی اکثر سناتا رہتا ہوں وہ علی قلمندر رحمۃ اللہ کے ایک مریض کو تنگ کیا بادشاہ کے افسر نے تو وہ علی کلندر رحمۃ اللہ علیہ نے کاغذ پر لکھ کر بھیجا ہو سکے کہ بعض گیری بعض گیری ہمارے بدگو ہرے ورنہ ملک کے دودھ ہم بازیگرے کہ اپنے ایسے برکردار اور بیتو کے اپنے بیتو کے حاکم کو روک دو ورنہ میں تمہارا ملک اس دوسرے کو دے دوں گا اس کو پتا تھا کہ ختم ایسی بات نہیں ہے جو اگر یہ خفا ہوا ہے آدمی تو ملک اسے اور کیا ہاتھ میں ہو سا کا تعلق کسی پردین رحمتہ اللہ علیہ دہلی میں جا کر قیام کیا اور شہرت ہوئی اور بادشاہوں کو وہ سے در ڈر پیدا ہو جاتا کہ ہماری حکومت کر لیں کیونکہ ان کی دہلی سب سے بڑی چیز حکومت ہوتی ہے کہیں لے لے لیں ان کو طریقہ کار بنایا کہ پہلی تاریخ کو سارے علماء جو دہلی کے ہم ملاقات کے لیے آیا کریں سارے ہم لوگ ملاقات کے لیے آیا کریں لوگ ملاقات کے لیے گئے شکرندہ وغیرہ اس نے دیے تو یہ اس بات کی علامت در دکھاتے ہیں کہ بولی ولی ہمارے قبضے میں ہیں ہمارے سلام کے لیے آتے ہیں تاکہ لوگوں پر دبدبہ ہمارا قائم ہو ہودی الحال نے نہیں گئے تو بادشاہ نے پیغام لے کہ سارے علماء آئے تھے آپ نہیں آئے نکاح وہ تو بڑے بڑے علماء تھے ہم تو, تو یہ سے اپنے آپ وہ نہیں سمجھ رہے تھے ہم بھی آئے ہیں دوسرے مہینے پھر بڑا لوگ گئے شکرانے لے کر آئے دیں گے تیسرے مہینے پھر گئے بادشاہ نے پیغام بھیا کہ استعفی کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ دیکھ لوں گا چھو نے کہا ہم بھی دیکھ لیں گے بس پہلی تاریخ کی صبح پہلی تاریخ ہوتی رات کو بتیجا اٹھا اور ہمارا خنجر اور بادشاہ ڈے حکومت ختم اور حکومت پر بیٹھ کے اس کا اپنے افلی اور کوجوں کی قوت پر ہے تو اللہ والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کی قوتیں کائر پر بھروسہ ہوتا ہے آگے ساری حکومتیں ملکتیں فوجیں سب مغن ہو جاتی ہیں ہمارے بزرگ ہیں ان کو بابا فرید گنی شکر اللہ نے پروانہ دیا پہل دیا دہ جی اور کہا کہ جب جاؤ گے تو جمع الدین ہاسمی سے دستخط کرا لو گے پھر دہلی جاؤ اور رات کو پہنچے جمع الدین ہاسمی اللہ علیہ کے پاس اب جائے حجر سوار سید ان کے پاس چلے گئے حالت میں زبیت بھی تھی اس پردازہ ہی نہ ہوا ان کو بڑا غصہ آیا کہ ان کو تو وائس ہے حجر سے باہر اتنا چاہیے تھا تو پیدل آنا چاہیے تھا ان کو اس کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ آپ کیسے آئے نکاح ہمارا پروانہ اخلافت ہے دہلی کا اس پر دستخط کریں با خدا رات ٹھہر جائیں صبح کریں گے آرام سے کریں گے انہوں نے کہا نہیں ہم ابھی جا رہے ہیں جب بڑا سرار کیا تو چراغ منگوائے تو سب کرنے کے لیے چراغ جب قریب لائے گا چراغ لوٹ گیا گر گیا انہوں نے کہا دیکھیں چراغ گر گیا روشنی میں رہی صبح ہی کریں گے آرام سے اور نیسے انگلی کی تو انگلی سے روشنی نکلی انہوں نے کہا چلے اب روشنی میں کر لیں انہوں نے کہا اچھا آپ دیکھتے ہمیں دکھا رہے ہیں توے انہوں نے کہا کہ یہ آدمی بھی چلا گیا دہلی کو جلا کر رکھ دے گا ان کے پروانے خلاف پھاڑ دیا انہوں نے کہا ہمارا پروانے خلافت پھاڑا ہم نے آپ کا سلسلہ پھاڑ دیا کیسا بابا پھڑی نہیں شکر احمد اللہ علیہ کو اس کا حال کھلا ان کا انہوں نے اللہ خیر کرے دو پہلوان تھا کشتی پر ہو گئے وہ بلہ خیر کرے تو انہوں نے پوچھا علاؤدین نے صبر کری ہوئے رحمۃ اللہ سے آپ نے کہا کا سلسلہ اوپر سے پھاڑ ڈالا اوپر سے کاٹا کہ نیچے سے کاٹا ان نے کہا پیچھے سے کاٹا ہے انہوں نے کہا چلے اگر آپ کو سے کاٹ لیتے تو ان کا ایمان صلب ہو جاتا اور ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوتا بعض اوقات اللہ والوں کو تکلیف دینے کا اتنا سخت نقصان ہو جاتا ان کا پیچھے آپ نے کاٹا بھی ہوگا کہ ان کا کوئی خلیفہ نہیں ہوگا ان کا سلسلہ نہیں چلے گا بعض ہمارے رحمۃ اللہ کا سلسلہ آگے نہیں چلے. پھر واپس آئے تو حکمت پروانہ دیا شریفی فکر ہی نہیں ہے جانے تو کہ ہے لے گیا جب قدی شریف کا لے کر گئے تو وہاں سے چل پرستی چلے گئے رات کے ایک بوڑھی اور یہ اور ان کے جو ساتھی تھے علی ملا عبدال رات کو ان کی وہاں پر ایک بوڑھی کے یہاں رات آئی صبح جنہ کے دن تھا مسجد المال کے لیے گئے تو سب سے پہلے پہنچے سف میں آگے جب بیٹھے امام کے پیچھے تو لوگوں نے کہا اس جگہ سوٹ جائیں یہ فلان جو ہے تو نواب کی جگہ ہے وہ کنارے ہوئے ان کہا فلان پہلی شاپ جو وہ نوابوں کی تھی نے کہا یہ افلانے خان کی جگہ ہے دوسری خوانین کی تھی تیسری چودھریوں کی تھی پانچ زمینداروں کی جوتا نا دیا تو اس قصبے کا یہ حال تھا کہ یہ مسجد میں بھی نماز پڑھنے نہیں آتے تھے اپنے کبر کا لطف اٹھانے آتے تھے دربار الہی میں بھی اپنے کیبر کا لطف اٹھانے آتے تھے نماز ختم ہوئی ان نے کہا اے مسجد،, اے مسجد لوگوں نے سجدہ کیا تو سجدہ نہیں کرتی ہے مسجد سب پر بیٹھ گئی سب پر بیٹھ گئی وہ بوڑھی اور دوڑ کر میرا بیٹا بھی جمعے کی نماز میں تھا آپ نے کیا کیا فکر میں کہا تیرا بیٹا چڑیوں کے پاس خالی جگہ بچا ہوا بیٹھے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کمر ہوتا ہے جب عمر آ جاتا ہے تو پکڑا تو زبان پر جاری ہوتے ہیں اور اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا وہ تنافت ہونے والا ہوتا ہے پہاڑ پتھر پہاڑ پتھر, پتھر، ہوائیں دریا یہ اللہ تعالی کے تعلق والے بندوں کے ساتھ آگے مسخر ہوتی ہے تو یہ امال کی تربیت روحانی تربیت یہ وہ کمال ہے کہ اس کو اگر تو حاصل کر لے اس کو تو لے لے تو پھر تو کائنات کا بادشاہ بن جائے اقبال نے کہا ہے جواب شیخبا کا جو آخری شہر ہے جواب شیخبا کا آخری شہر کیا ہے جی ارجت صاحب نے نثار صاحب بولے جی آپ ہی بول رہے ہیں سر کہ محمد تو فاطو تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے لیکن اب یہ ہے کہ بنتا ही ہی نہیں بن جاتا پہلے دور میں تو لوگوں نے بہت بہت مشقت کی اور بہت بہت تکالیف برداشت کی اور سال ہر سال لگائے پھر کچھ ملائے اس دور میں اللہ نے سانی فرما دی ہے اٹھو بیٹھو باتیں سنو کھاؤ پیو تھوڑا थोड़ा ذکر ازگار کر لو تھوڑا سا کام کر لو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دینے کو تیار ہے جتنا لوف ہوگا جتنا کمزوری کے حالات آ جتنا مشکل حالات پیدا ہو گئے اتنی آسانی اللہ نے کر دی بہت ہی آسانی سزیرے ہیں ورنہ جو پہلے لوگوں سے مجھ کروائے گئے کہ جان پر کھیل کر وفاق کا ثبوت دیا ہے کب کہیں جا کے کچھ ملا ہے پاجا مجدور کا شہر ہے نہ کیسے جیسا گرا ہے سارے لوگوں کی گرا ہے مجدور سارے لوگوں کی نگاہوں سے گرا ہے مجدور تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے سب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے محمد اللہ. اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مزدوری نہ کر سکا کوئی بیماری وزوری کی وجہ سے باغ کے پاس گیا وہاں جو گری پڑی کھجورے مالک نہیں اٹھاتا وہ جمع کی میں نے جھولی بری تاکہ بھوک بٹانے کے لیے ان کو کھاؤں گا بلکہ چھوڑی تھی چھوٹے بچے جمع ہو گئے اور دھکا دے کر گرایا اور کھجورے لے لیں پھر جمع کی کہتے چالیس بار میں نے جھولی بھری اور چالیس بار بچوں نے مجھے دکھا دیا اور مجھ سے کھجورے لے پھر غیر سے آواز آئی کہ ہم نے بدلہ لیا ہے تم سے اور دور کا جب تیرے آ گئے چالیس بھی ننگی تلارے لے کر بطورے بادشاہ بلک سے چلا کرتے تھے تو لہذا آج اس کا بدلا لیتے ہوئے چالیس دھکے آپ کو دلوائے ہیں. لیکن اس چیز کا مزہ ہی کچھ جدا ہے فرماتے ہیں, میں 20 سال مکہ مکرم میں رہا ابراہیم رعظم رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں حدود سلیم کی بات حربی قدم اللہ وجوہ ہے پھر اس کے بعد گیا تھا بصیر الرحمۃ اللہ علیہ بن ریل رحمۃ اللہ علیہ پھر گیا تو فضل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ پھر گیا تو ابراہیم رضم اللہ علیہ پانچویں نمبر پر پانچوے نمبر پر ابراہیم اللہ علیہ اور کیا بات تھی جی ہاں کہتے ہیں بیس سال میں کام کروا میں رہا آب زمزم میں نے نہیں پیا کیوں کہ آب زمزم کے کنویں پر جو ڈول تھا وہ حکومت کا تھا اور حکومت کے ڈول سے پانی نکال کر میں نہیں پینا چاہتا اتنا تکوا پرداری کی اتنی پابندی کی ہے کی برکات کو بھی چھوڑا ہے اس لیے کہ حکومت کے ڈال سے یہ نکالا جا رہا ہے کریں ہمارا آپ کو روک پر نہیں ہیں ہے ہم پہلے تکلیفیں بچکتے آئیں اور ہمیں ٹوٹے ہم پھوٹے ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں کھانا پینا ملازمت سہولت راہتے ہیں سر چیز بڑھ رہی ہیں میں لاہور میں تھا تو وہاں ایک گوالمنڈی کے امام صاحب تھے وہ ہمارے بزرگ رہے ہیں مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ان سے بیٹھ کے خریدت تو کہہ رہے تھے بس ماں کو پٹان جو کہ مریض نہ ہو تمہیں مالدار کو مالدارا کر مرید نہیں اللہ نے مزدار کی اس کے بعد برکت مالدار آئے تھے اور شکرانہ اللہ مالدار کیا ہے کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ اش.. اشفاق کر تم پیغام بھائی دوڑتا ہوا تھا ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کرتا ڈاکٹر سلیم کہہ رہا ہے کہ اس کی پتا ہے کہ ساری چیزیں پتہ دے کر خطرہ ہو جاتا ہے سب کچھ اس سلسلے کی وجہ سے ہوا ہوا ہے کیسے دوڑتا ہوا تھا کہا جی آتا ہے اس پر نہیں ہے کہ ہمیں اتنی تکلیفیں مشکلیں ہوں گی آسانیاں ہی آسانی راہتیں ہیں رحمتیں سانیاں ہیں برکتیں ہیں مسئلہ کی بات نہیں